اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بہت بڑی رحمت ہے بہت بڑی رحمت بندوں کے ساتھ محبت بہت زیادہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب دنیا میں پیدا فرمائے یہ بندے بندے بن کر رہیں اللہ کی نافرمانی نہ کریں جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی جہنم آسرت بھی جہنم دنیا میں بھی ہر وقت پریشان طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار مرنے کے بعد تو اور بھی زیادہ اور زیادہ مصیبتیں جہنم کی تکلیفیں طرح طرح کی سزائیں جو کچھ بھی ہے ہر قسم کی تکلیفیں دنیا کی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہو رہی ہیں لوگ دنیا کی تکلیفوں کے عذاب اور دنیا کے عذاب کے مختلف نسخے استعمال کر رہے ہیں تدبیریں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں کیا کیا کوششیں کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جانا طبیبوں کے پاس جانا عاملوں سے جا کر تابی لینا فلیتے لینا فلیتے یہ دراصل تو لفظ ہے فتیلہ کو کرتے کرتے آپل بھی محسوس ہو جاتی ہے فتیلے کو کہنے لگے فلیتے پھر فلیتے کو آگے کہنے لگے پلیتے تو ہاں پلیدے ہی ہے پلی دئیے بہت کوششیں کرتے ہیں بہت کوششیں دنیا میں تکلیفوں سے اور عذابوں سے بچنے کی کوششیں بہت کرتے ہیں سفارشیں کرواتے ہیں رشوتیں دیتے ہیں مگر یہ ہے کہ پھر بھی کام بنتا نہیں ہے اور اگر بن جاتا ہے تو وہ بعد میں پھر اس سے بھی بڑی مصیبت بن جاتا ہے کیسی کیسی پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کارم یہ ہے کہ لوگ جو مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں نا ٹیلی فون پر ان کے سوال سے کئی خبریں ایسی ملتی ہیں کہ بہت عبرتیں حاصل ہوتی ہیں بہت عبرتیں ایک ایک عبرت اللہ تعالی کی معرفت میں ترقی کا باعث بن رہی ہے آج کسی نے فون پر یہ بتایا کہ رات ان کے مکان کے سامنے باہر روڈ پر رات کے دو بجے کسی عورت کے زور زور سے رونے کی چیخنے چلانے کی اور خطرناک قسم کی آوازیں نکالنے کی آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی یہی رات جو گزری ہے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ کہیں دور کوئی باہر ہوگی اور وہ سردی کی وجہ سے دروازے وغیرہ بھی بند دن میں محلے والوں نے بتایا کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید آپ کے ہاں کوئی حادثہ ہو گیا ہے کوئی موت ہو گئی ہے رونے کی بہت ڈراؤنی آواز تھی پھر جب ہم نے باہر دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اور وہ بہت چیخ چیخ کر بڑی عجیب عجیب آوازوں سے ڈراؤنی آوازوں سے رو رہی تھی چیخ رہی تھی چلا رہی تھی پوچھنے والے نے مجھ سے یہ پوچھا کہ بلا بھی کوئی چیز ہوتی ہے بلا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلا تھی میں نے کہا کہ اسے پکڑ کر میرے پاس کیوں نہیں لائے تو جواب یہ ملا کہ وہ لوگ سارے جتنے بھی تھے بہت ڈر رہے تھے کانپ رہے تھے یہ بلا ہے <تصفح> <تصفح> میں نے کہا وا سبحان اللہ پورے محلے کے مرد ایک عورت سے ڈر گئے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی پورے محلے <تصفح> کی نی محلہ اکٹھا ہو گیا تھا رات میں ان کو تو کہتے ہیں صبح کو بتایا تو محلے والوں نے بتایا کہ ہم سب لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے اکٹھے ہو گئے کا مطلب یہ کہ سب گھروں سے اپنے اپنے دیکھ رہے تھے اور سہم رہے تھے اور لرز رہے تھے میں <تصفح> اس کو بار بار یہی کہتا رہا کہ اس کو پکڑا کیوں نہیں سب لوگوں نے پکڑ کر یہاں لے آتے میں بھی دیکھ لیتا بلا کیسی ہوتی ہے سوکھے پکڑے کون وہ تو سب ڈر رہے تھے بہت ڈر رہے تھے آپ لوگ تو نہیں ڈر رہے ہیں بلا سے کہیں پس سن کر آپ بھی ڈر رہے ہوں گے بلا آ گئی بلا آ گئی جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے حتہ کہ کوئی چیز نہ ہو تو اس سے بھی ڈرتا ہے فہمی طور پر کئی چیزیں اس کے خیال میں آتی ہیں جو در حقیقت دنیا میں ہے ہی نہیں وہاں اس کا وجود ہی نہیں اور وہ بس اس کے خیال میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ ان سے ڈرتا ہے ایک بار ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میری بیوی بی پر کسی نے سفلی کر دیا ہے اور وہ اتنی سخت بیمار ہے کہ بالکل اٹھنا بیٹھنا تو اپنی جگہ پانی کی چمچی اس کے منہ میں ہم ڈالتے ہیں تو وہ نگل نہیں سکتی وہ پھر باہر آ جاتا ہے بس ایسے لگتا ہے کہ بالکل آخری دم ہے آپ چلیں ذرا اس کو کچھ دیکھیں کسی نے سفلی کر دیا ہے وہ بعد میں پتا چلا ہے کہ سفلی کون کرتا ہے کہتے ہیں دیورانی کرتی ہے دیورانی دیورانی اور جٹھانی اور نند اور ساس یہ تو لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ان پر سفلی کرتے رہے ساس کہتی ہے کہ بہو نے کرا دیا میں ویسے تو کہیں جاتا ہے نہیں مگر وہ ایک تو یہ کہ وہ صاحب جو آئے تھے ان کا ہمارے حضرت قد سے اصلاحی تعلق تھا شوہر صاحب جو ہیں وہ تو ویسے حضرت رحم اللہ سے ان کا اصلاحی تعلق تھا ہمارے ساتھ پرانی دوستی میں چلے گئے تھے بھی بہت قریب ہی ایک جگہ پر آٹے کا پیڑا تھوڑا سا پڑا تھا تو وہ ان کے شوہر صاحب دور ہی سے وہ کہتے ہیں وہ وہ ایسے ایسے کامتے, کامتے... ہیں وہ... وہ آٹا یہ آٹے کا پیڑا یہ... یہ اس میں سفری کیا یہ معلوم نہیں کدھر سے آ گیا مالوب نے نہیں... کوئی چوہا کھینچ کر کہیں سے لیا ہے... کبے نے گرا دیا بس وہ آٹے کو دیکھ دیکھ کر دیکھ... یہ یہ ہے یہ... اس بھی بی بی پر کپڑا دیا ہوا ہے جیسے مردے پر کب دیا ہوا ہو بالکل خاموش بولا بھی نہیں جاتا اور وہ پھر لوٹا دوں کہتے ہم چمچی سے پانی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ چمچی کا تھوڑا سا پانی وہ بھی یہ نگل نہیں سکتی ہے اندر نہیں جا رہا بس آخری دم ہے میں نے ان سے یہ کہا نہیں کہ یہ آٹے واٹے پر کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ایسی کسی کبے وغیرہ نے پھینک دیا ہوگا بتایا نہیں اس لیے نہیں بتایا کہ ان کے دماغ میں یہ چیز اتری ہوئی تھی کہ یہ ہے ضرور جو کیا جاتا ہے وہ ہر شخصی نفسیات کے مطابق کیا جاتا ہے تو میں نے گویا وہ ان کے خیال میں گویا میں تسلیم کر رہا ہوں کہ ہاں واقع یہ مر رہی ہے سنیے اس کا علاج کیا بتایا میں نے کہا کہ یہ ہاتھ میں تسبیح لے اور دس منٹ تسبیح کے دانوں پر ایک ایک دانے پر پڑتی جائے دس منٹ تک پڑے روزانہ وظیفہ سنیے وظیفہ یہ پڑے کہ حضرت مفتی صوف نے فرمایا ہے کہ تجھے کچھ نہیں میں نے یہ وظیفہ بتا دیا کہ روزانہ یہ وظیفہ دس منٹ تک پڑے اور تسبیح پر گنے بھی ایک ایک دانے پر تو یہ بات دیکھیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ دس منٹ اگر منٹ ہے تو دانے کیوں تصویر کے دانوں پر پڑھنا ہے تو میں بتاتا سو یا دو سو یا ایک ہزار بار پھر وہ منٹ کی بات نہیں تھی دونوں باتیں اکٹھی کر دی اس لیے کہ اس میں جتنے زیادہ چکر چلا ہے نا جتنے زیادہ دماغ پر اثر زیادہ ہوتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے یہ بڑی عجیب بات ہے یہ کوئی روحانی روحانی علاج ہو رہا ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا دس منٹ کرے تسبیح پر ایک ایک دارے پر پڑھے اگر کوئی پوچھے کہ ایسے کیوں اگر تسبیح پر پڑنا ہے تو منٹ کیوں اور اگر منٹ ہیں تو پھر تسبیح کیوں ارے روحانی راج ہے بالکل اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو وہ جیسے بتا کرتا ہوں کہ فجر کی نماز سے پہلے جائے اس پہلے شاید بتایا ہوگا یا نماز کے بعد متصل جائے صبح صبح جائے جنگل سے کسی درخت سے لکڑی کاٹے ایک شاخ ہری شاخ کاٹے دو ہاتھ چار اگل لمبی ہو ایک انگلی کے برابر موٹی ہو دیکھیں کتنی قیود لگا رہ پابندیاں اتنی موٹی اتنی لمبی ایسی وقت بھی کیا صبح صبح دیر نہ ہو پھر اس تبیل کا پانی اس کو لگائیں تعویل کو اس میں گھول لے پانی میں یہ پانی اس پر لگائیں اس کے بعد اس مریض کو کتنی سات یا دس سات اچھا سات میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے نا اس لیے بھول رہا ہوں اب اس کو خلیفہ بنا دوں گا <سلام> مولادا دو دو صاحب کو ایک سانس میں ساتھ لگائیں ایک سانس میں درمیان میں رکے نہیں رکے تو اس کا اثر نہیں ہوگا ایک سانس میں ساتھ خوب کھنچ کر لگائیں اگر وہ مریض چیخے چلائے تو چھوڑے نہیں اس لیے کہ وہ دراصل اس کے اندر جو جن ہے نا اس کو لگ رہے ہیں اس کو کچھ نہیں ہوگا بعد میں بس وہ اس کو لگ رہے ہیں جس کو بھی یہ تعبیر دیا تو وہ تو سنتے ہی ٹھیک ہو گیا ایک کو بھی لگانی نہیں پڑی جب نسخہ سنا کہ آخری تعبیر ہے یہ آخری بالکل ٹھیک ہو گیا تو رات والا قصہ کہ پورا محلہ مردوں کا محلہ مردوں کا ایک عورت دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ سارے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں انڈیا اندر سے لگی ہوئی ہیں کھڑکیوں میں سے کچھ ذرا سے دیوار پر سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے ایک دم نیچے ہو جاتا ارے ارے ارے, ارے, ارے, ارے پلا بھی پلا بھی. یہ بلاگ ہی بلا یہ ہے اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانوں نا پر وہ بال ایسا پڑتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کو ڈراتی ہے ہر چیز سے ڈرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرے اس سے دنیا کی ہر چیز ڈرتی ہے یہ قاعدہ یاد کر لے جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے حضرت حکیم الما قدس سرو نے خود اپنا ایک قصہ بیان فرمایا گلی بہت تنگ تھی گلی میں سے تشریف لے جا رہے تھے خان کہا سے اپنے گھر کی طرف اور گلی بہت تنگ سی تھی دیکھا کہ سامنے سے ایک مار کھانا ساند آ رہا ہے بھینسا وہ مارنے میں بہت مشہور تھا لوگوں کے پیچھے بھاگ کر لوگوں کو مارتا تھا دیکھا کہ سامنے سے آ رہا ہے تو خیال ہوا کہ اب کیا بڑھے گا پیچھے کو بھاگے تو یہ پیچھے بھاگے گا اور وہ تو تیز بھاگتا ہے چھوڑے گا تو بھی نہیں آگے جاتے ہیں تو بھی اور گلی بھی بہت تنگ فرمایا کہ جیسے میری نظر اس پر پڑی اور اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تو وہ اتنا مجھ سے ڈرنے لگا کہ سگڑ سگڑ کر گویا دیوار کے اندر گھس رہا اس کی کوشش ہے کہ دیوار پھٹ جائے اور دیوار اس کو جگہ دے دے اتنا ڈر رہا فرمایا کہ میں بہت بے خبر اللہ کا نام دیتے ہوئے پاس گزر گیا میں تو سیدھا چل رہا تھا یہ طرح سی تشریح اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوں کہ میں تو چل رہا تھا پہروادوں کی طرح اور وہ سو گڑھ کر, کر, کر دیوار کے ساتھ سو کر سو کر کر کے بڑھ جائے جیسے دیوار کے ساتھ ایسے کر کے وہ گزرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے جہاد کے لیے اس وعنے میں جتنے بھی سفر ہوتے تھے وہ سارے جہاد ہی کے ہوتے تھے بغیر جہاد کے سفر تو ایک حج کا ہوا حجت الوداع کا اور سارے اسفار حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کی ہوتے تھے عمرے کا سفر وہ حدیبیہ اس کو بھی اللہ تعالی نے جہاد ہی بنا دیا گئے تھے مرا کرنے مگر وہ بھی جہاد سے اس کو تبدیل فرما دیا سفر میں ایک جگہ پر دوپہر کو ٹھہرے چھوٹے چھوٹے درخت تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مختلف درختوں کے نیچے سائے میں کچھ آرام کرنے کے لیے چلے گئے ایک درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا جس کا سایہ ذرا بہتر تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی ایک شخص دبے پام آیا آہستہ آہستہ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتاری اتارنے کے بعد اس کا میان سے بھی باہر کھینچا کھینچ کر تلوار تان کر مدور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا آپ جب بیدار ہوئے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اوپر تان کر تلوار کھینچ کر کھڑا ہوا ہے اور ساتھ یہ کہ میں یمنا تجھے مجھ سے کون سی طاقت بچا سکتی ہے بتاؤ کون بچا سکتا ہے ایسے ڈانڈ کر کہا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ کہنا تھا ہاتھ اس کے تلوار تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور خود کھڑا نہیں رہ سکا زمین پر بیٹھ گیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لی اور کھینچ کر فرمایا میں کون بچا سکتا ہے اس نے کہا کوئی نہیں بچا سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تجھے بھی اللہ بچا سکتا ہے اس کے بعد حضوریہ کرن صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عن کو آواز دی وہ آئے اور سارا قصہ بتایا کہ یہ قصہ ہوا ہے حیدرآباد سے مشرق شمال کی طرف کو ایک قصبہ ہے مٹیاری اس مٹیاری کے قریب مٹیاری تو یہ مین روڈ پر ہے اس سے کچھ ہٹ کر ایک اور قصبہ ہے اس کا نام ہے مشایخ مشایخ کے معنی ہے دینی اور اعتبار سے بڑے بڑے لوگ بہت بڑے عالم کو بھی شیخ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ کو بھی شیخ کہتے ہیں شیخ کی جمع ہے مشایخ مشاق کا مطلب ہوا بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے بزرگ اس قصبے میں کسی وقت میں بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں اس قصبے کا نام ہی مشاعر ایک بار میرا جانا ہوا وہاں وہاں قبرستان بھی بڑے بڑے اولمار بزرگوں کی قبریں ہیں اس میں تو ایک قبر پر لکھا ہوا تھا یہ بزرگ ایسے ہیں کہ چیتے پر سواری کرتے تھے اور ہاتھ میں سانپ کا چابک ہوتا تھا چیتے پر سوار اور چیتے کو چابک کون سا لگا ہے سانپ کا سانپ اور اس کو لگائے چاوک اگر ایسی روایات کی تعیب جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے نہ ہوتی اور معتبر درائے سے ایسے علماء اور بزرگوں کے قصے نہ ہوتے تو سمجھتے کہ ایسے یہ مرید لوگ تو ایسے کر دیتے ہیں کیسے کرتے ہیں مرید لوگ وہ ہرات والا قصہ آپ تھے ہرات میں جب ہم گئے نہیں تھے کدھر رہ گئے تھے کندھ تک گئے پھر واپس آ گئے اب پر واپسی پر ارے اگر آپ ہیرا جاتے تو بابا دکھاتے ہم آپ کو وہاں ہم لوگ ہیرا گئے تو وہاں کہنے لگے لوگ وہاں کے کہنے لگے کہ یہاں ایک بزرگ ہیں کیا خواجہ خواجہ فل کون خواجہ فل کون ہے غلطان کے مانا لڑکا دینے والا لڑکا دینے والا اس کو خواجہ کلتان اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کے قبر کے پاس جا کر لیٹے اس کو لڑکا دیتا ہے لڑکا جاتا ہے لڑکا جاتا ہے خواجہ بلکان کتنا مضبوط ہو کتنا پہلوان ہو کیسا ہی طاقتور ہو وہ لڑکا جاتا ہے جیسے میں نے سنا میں نے ایسے وقت میں سنا کہ اس کے بعد متصل بڑے بڑے علماء کا اجلاس تھا بلوچستان سے افغانستان سے وہ علماء بہت مجھ سے کچھ مشورے کرنے ورنے کے لیے میرا سنا تو وہ حضرات آ گئے محبت میں بہت علماء جمع تھے علماء کی نشست سے پہلے یہ بات میں نے سنی تو میں نے سوچا کہ پہلے تو علماء کی مجلسی میں اس کو حل کرتا ہوں وہاں میں نے اس پر کچھ مختصر سا بیان کیا کہ یہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے اس کو کچھ اسباب بتا کر اس کے بعد میں نے بھری مجلس علماء مشائق میں بڑی قوت سے اعلان کیا اعلان یہ کیا کہ میرے ساتھ کوئی چھوٹا سا بچہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ میرے ساتھ کر دیں میں جاتا ہوں وہ بچے کو بھی نہیں لڑکا سکے گا بڑے کی بات تو الگ رہی میرے ساتھ چلے گا وہ چھوٹا سا بچہ جو خود ہی لڑکتا جائے اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ وہ خود ہی لوٹ پوٹ ہوتا جائے لڑکتا جائے وہ دے میرے ساتھ میں لے کر چلوں گا تو وہ اگر خواجہ غلطان تمہارا اس کو لڑکا دے تو مانیں گے کہ واقعی یہ لڑکا دیتا ہو ہی نہیں سکتا کئی لوگ تو موجود ہیں نظر آ رہے ہیں کئی لوگ جو اس وقت میں تھے ایک نظر آ رہے جو پگڑی باندھی ہوئی تھی لوگ سمجھ رہے تھے بہت بڑے آ رہے ایسی پگڑی باندھ کر گئے تھے میں تو جا نہیں سکا تو جیسے میرے ساتھی جو تھے یہاں کے دار سے تعلق رکھنے والے انہوں نے جب یہ میرا اعلان سنا تو یہ چلے گئے یہ لیٹتے رہے مجاگروں سے کہتے رہے اپنے خواجہ سے کہ لڑکائے وہ لڑکاتا ہی نہیں جن کو اور آپ سے لیٹے رہے ایک صاحب بہت دبلے پتلے بوڑھے وہ کے رشتہ دار صوفی صاحب وہ بھی لیٹ گئے اتنے دبلے پتلے کہ ایسے پھونک لگائیں تو وہ اڑ جائے ایسا پتلا سا آدمی بہت بوڑھے وہ لیٹ گئے مجاگروں سے کہہ رہے ہیں کہ خواجہ غلطان سے کہیں کہ مجھے لڑکا دے وہ لڑکاتا ہی نہیں آرام سے لیٹے ہوئے وہ مجاگر کہتے ہیں کہ فلاں سورت پڑھو وہ سورت بھی پڑھ دی ایسے لیٹ ہو ایسے بھی لیٹ گئے ایسے لیٹ ہو ویسے لیٹ ہو پھلا سورت پڑو پلا وزیفہ پڑھو سارا بابر کر دیا سوبھی جی جیسے مجاگر کہتے رہ کرتے رہے وہ کچھ بھی نہیں بہن وہی پڑھے رہے جب وہ تھے وہاں تو یہاں کچھ لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں یا نہیں اس وقت میں اچھا اچھا آپ لوگ ساتھ ہی تھے نا آپ نہیں لیٹ ہے دیکھا ہوگا کہ اگر دبلے پتھرے کو لڑکا دیا تو ہم بھی لیٹ جائیں گے تو وہ اسی کو نہیں لڑکا سکا خواجہ پھر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ایسے اس کا تذکرہ آ گیا تو ایک نوجوان کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کو لڑکا دیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے لڑکایا تھا کہتے ہیں ہاں ہاں مجھے لڑکا دیا تھا میں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو اگر تجھے لڑکا دیا تو تجھے دس چابک لگاؤں گا وہ نہیں نہیں نہیں چا دیکھا لڑک کر کیسے لڑکتے ہو اس کا آپ لوگ کو دیکھ رہے تھے یا نہیں اس اسپسیک ہو ایک نہیں پھر میں نے کہا اچھا وہ اگر اگر نہیں لڑ کے تو دس روپے دوں گا چلیے ایسی بہت مزاح میں بات ختم ہو گئی تو یہ کیا قصہ ہے بات وہی ہے درمیان میں تفصیل میں بات لمبی ہو گئی جو اللہ سے نہیں ڈرتا دنیا کی ہر چیزوں سے ڈراتی ہے ہر چیز میرے خیال میں اگر میں آپ لوگوں کو پتا بتا دوں کہ وہ ڈائن کہاں ہے جا کر دیکھ کر کے تو ہے؟ ادھر ہے کہیں ان کا فون آتا رہتا ہے تو میں بتا دوں گا آپ لو لوگ لوگ سب ذرا رات میں جا کر دیکھ وہ ڈائن ہے ڈائن کھڑی ہوئی ہے اب پورے محلے کے لوگ پورے محلے کے بس اس کو کوئی کھڑکی سے دیکھ رہا ہے کوئی دیوار کے اوپر سے دیکھ رہا ہے کوئی دروازہ تھوڑا سا کھول کر ایسے کر کے ارے ارے ڈائن ڈائن ڈائن وہ جن کے گھر کے سامنے زیادہ تھی انہوں نے تو کہا کہ صبح ہمیں محلے والوں نے بتایا سب محلے والوں نے کہ تمہارے گھر کے سامنے ڈائن کی اور ہم سب لوگ بہت ڈرتے رہے بہت ڈرتے رہے ارے واہ بہادر واہ ان سب کو لے جائیں نا سری نگر تو سب ٹھیک ہو جائے بیرغنے ملک جہاں کہیں میں گیا مغربی ممالک میں جہاں بھی گیا تو اجماع ہے سب لوگوں کا وہاں کے سارے نمازی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا بڈے تو ہوئے چلیے کمر میں درد ہے کسی کے تو وہ جوان بھی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر انہیں بلا تو ارے آگے آؤ دیواروں کے ساتھ ٹیگ کیوں لگا رہے میری بات سنو آگے آ کر کے بات سنو آگے کر جگہ اگر نہیں بھی تو دیوار کی ٹیک تو چھوڑ دو وہ پھر بڑی مشکل سے جہاں بھی جس مسجد میں بھی بیان سب یہی ایک لگاؤں تو میں ان کو پھر نسخہ بھی ساتھ بتا دیتا تھا محبت کی بات ہے نا تو محبت سے محبت کی بات ہے نا تو محبت سے بتاتا تھا ان لوگوں کو دیکھیے اتنی دور سے آیا ہوں اتنی دور سے تم لوگوں کی خاطر آیا ہوں تو محبت کی بات دیکھو کہ تمہاری کمرے سب کی ٹوٹی ہوئی ہیں کمرے ٹوٹی ہوئی ہیں اس दीवारों دیواروں کے ساتھ लगा لگا لگا کر بیٹھ رہے ہو تو کمر سیدھے کرنے کا نسخہ بتاؤ نسخہ یہ ہے کہ چلو جہاد میں ایک چل لگاؤ میں ذمہ دیتا ہوں جہاد میں جو چلا لگائے گا کمر سیدھی ہو جائے گی دعوے سے کہتا ہوں چلو نکلو تو ذرا تو پھر وہ شیر پڑ دیتا جپٹنا جی پلٹنا پلٹے جی لگو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے ایسے جہاد میں کمرے بڈوں کی سیدھی ہو جاتی ہیں اسے کہتا رہا مگر وہ تو مردہ تھے بالکل ہی جی کوئی ان میں سے تو شاید آ تو رہے ہیں ویسے لوگ اللہ تعالی سب کو اپنے اپنی محبت اپنا تعلق اپنا خوب دنیا گناہوں میں مست ہے اس لیے دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی طرح طرح کے عذابوں میں طرح طرح کی مصیبتوں میں آفتوں میں دنیا گرفتار ہے پھر یہ بتایا تھا کہ کچھ تو تکلیفیں مصیبتیں ایسی ہیں کہ واقع تن ہے اللہ تعالی کی طرف سے اولا بنا کر کچھ مصیبتیں جو مسلمت کی گئی ہیں تو کچھ تو واقع تن ہے اور کچھ اس پر نافرمانی کا ببال یہ بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں یہ ایسے ہی ڈرتا رہتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے نافرمانوں نافرمانوں پر جو ببال پڑتا ہے عذاب آتا ہے اس کی قسمیں دو ہیں ایک تو یہ کہ واقع کوئی چیز ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت اس پر پڑی رہتی ہے دوسرا ایک ببال اور عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانوں کے دلوں دماغوں پر یہ بھی ہے کہ کچھ بھی نہیں اور ان کے خیال میں ان کو نظر آتا رہتا کہ ہے کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے, کچھ ہے یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کی مثال قرآن کریم میں کی ہے میدان دربالی غز بدر میں صحابہ کے رضی اللہ تعالی بدر میں ہے فنین میں ہے کسی غزبے میں ہے صحابۂ کفار کو کم دکھائی دے رہے تھے دیکھیے ختم ہو جائیں گے اور کفار بہت بڑی تعداد میں تھے مگر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بہت کم دکھا رہے تھے کافر دیکھنے میں ان کو بالکل بہت کم نظر آ رہے تھے لام تین سم تو غلبت آیاتری کا ہم قلی کاس غلبے کے بارے میں بدر کے بارے میں اچھا خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تجوری کم اللہ فیون کم قلع فیون ہاں یہ خواب نہیں ہے ویسے ہی ہے بیداری میں ایک بڑی جماعت دیکھنے میں ایسے لگ رہی ہے کہ تھوڑی سی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے تصرفات ہوتے ہیں وہ تھوڑی چیز کو بڑی کر دکھائیں بڑی کو تھوڑی کر دکھائیں اسی طریقے سے جو لوگ نافرمانیاں نہیں چھوڑتے ان کو اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ایسی دکھاتے ہیں کہ واقعتا ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسی ان کے وحم میں ان کے دماغ میں ان کے دل میں ایسی چیزیں اللہ تعالی ظاہر فرماتے ہیں اور وہ ڈرتا ہے وہ بلائی وہ بلائی وہ مصیبت آ گئی کسی نے سیفلی کر دیا کہیں وہ چڑیر آ کہیں ڈائن آ گئی کہیں یہ اس پر آسیب ہو گیا اس پر کالا ہو گیا پیلا ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہر وقت ہر وقت ہر وقت آزاد ہی اذاب ہر وقت اس میں مبتلا رہتا ہے مجھ سے زیادہ تو آپ لوگوں کو خبر ہوگی کہ کتنے لوگ ڈرتے رہتے ہیں اور کتنے عامل جو ہیں ان کا گزارا ہی اسی پر ہے کراچی میں ذرا دیکھیں کہ گلی گلی میں عامل بیٹھے ہوئے ہیں وہ लोगों کے پاس جا جا کر کوئی قمیصیں لوگوں کی سونگ رہے ہیں بنیا سونگ رہے ہیں اور طرح तरह کے بتا رہے ہیں تو اس پر ایک جین ہے تو اس پر دس جین ہے اس پر اتنے ہیں اور اس کو فلانے سیفلی کر دیا اس کو فلانے سیفلی کر دیا وہ کچھ بھی نہیں ہے ہوتا کچھ نہیں مگر آج کے مسلمان کو کچھ نہ ہو پھر بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے کیوں نظر آ ہے اسی لیے کہ اللہ کی نا پرمانی نہیں چھوڑتا اس وجہ سے اللہ تعالی اس پر جو دوسری مصیبتیں ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو مصیبت دراصل ہے ہی نہیں اس کو بھی اس پر مصیبت بنا دیتے ہیں پھر یہ علاج کیسے کرتا ہے علاج صحیح نہیں کرتا غلط علاج کرتا ہے غلط علاج کرنے سے یا تو فائدہ ہوتا ہی نہیں تکلیف اور بڑھتی جاتی ہے اور اگر فائدہ ہوا دو تین روز کے لیے تو اس کے بعد نتیجے میں پھر واداب پہلے سے زیادہ اور زیادہ آداب آتا فمن أرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونشره يوم القيامة عما قال رب لم حشرتني عما بقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم التنسى. پہلے جو بدر کے بارے میں آیت پڑھی تھی اس میں فی منامی کا لفظ تو ہے اے یوری کا قلیٰ بدر میں جو کافر تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بہت کم دکھائی دیے خواب میں دکھائے کہ بہت کم ہے تو کسی کو خواب میں کسی کو بیداری میں خواب بھی تو لوگ ایسے ایسے دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں خواب میں ڈر لگتا ہے یہ بھی مستقل ایک عذاب ہے کہتے ہیں خواب میں بہت ڈر لگتا ہے بہت ڈر لگتا ہے کسی کو اللہ تعالی خوابوں میں ڈراتے ہیں کسی کو بیداری میں بھی ڈراتے رہتے ہیں جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بوٹی پڑی ہوئی تھی تو تیرے گھر کے سامنے دروازے سامنے بوٹی بوٹی کہیں کبے نے گرا دی وہ تیرے گھر کے سامنے پڑی ہے تو تجھے کیا بوٹی کھا تھوڑا جائے گی بوٹی پڑی ہے وہاں مسور کی دال پڑی ہوئی ہے وہاں فلاں چیز پڑی ہوئی تھی پھر فلاں جگہ دیکھا تو ایک پوتلے کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھی تو کچھ لوگوں کو دوسرے کے نولی باؤ بہ باو والی باو میں بوگم بھی ایک سی سیپو اللہ تعالی نافرمانوں کو نافرمانوں سے پٹواتے ہیں نافرمانوں کو پٹوانے کے لیے ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالی اپنے بندوں کو ان پر مسلط نہیں فرماتے بندے تو اللہ کی عبادت میں لگے رہیں نافرمانوں کو نافرمان ہی مارے وہی آپس میں لگے رہے ایک دوسرے کو خوب درست کریں جادو وادو سفلی کالا آئل کوئی جانتے ہوں گے مگر کوئی بہت کم تو کیا کرتے ہیں کہ ایسے ہی خود بھی نافرمان ہے دوسرا نافرمان ہے تو دوسرے نافرمان پر عذاب بننے کے لیے اللہ تعالی ایک نافرمان کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ کوئی بت سا بنا رہو کپڑے کا, کا گڑیا سی اور اس میں چاروں طرف سوئیاں لگا دو فلاں کے گھر کے سامنے دروازے پر پھینک دو یا وہاں ایک بیری کا درخت ہے اس میں باندھ دو بیری کے درخت پر کہتے ہیں بہت جن ہیں بہت زیادہ بیری کے درخت میں باندھ دو وہ کہیں دیکھا کہ کوئی اس میں کپڑا سا لٹک رہا ہے تو ابلن تو وہ بت ہونا ضروری بھی نہیں ہے ایسی بیری کے درخت میں کپڑا لٹک رہا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں ارے بھاگو بھاگو حامل کے پاس پہلا عذاب تو اللہ تعالی نے اس کو دلایا کسی مصنوعی مصنوعی صحافر سے جانتا نہیں ہے کالا ایسے دوسرے پر آتا کر کے کچھ نہ کچھ گرے ویرے لگا کر ایسے پھینک دیا تھا اور یہ مر رہا ہے ارے ارے ارے ارے مر گئے مر گئے مر گئے کوئی جن آ گیا ایسے آ گیا وہ آ گیا کچھ بھی نہیں وہ کرنے والا خود ہی نہیں جانتا ہر چیز کی مثال اوپر سے ملتی ہے حضرت رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا آپ کے غلام نے کہا یہ بتایا کہ میں کوئی تعویذ وغیرہ کرنا ورنہ کچھ بھی جانتا نہیں ہوں مگر میں نے ایسے ہی کر آ کر کسی کو دے دیا اس نے مجھے اس کے پیسے دیے اور یہ پیسے میں نے آپ کو فلاں کھانے میں وہ پیسے میں نے اس کا جو کھانا کھلایا پیسے دی اسے آپ نے کھانا کھلایا تو وہ ان پیسوں کا تھا حضرت ابو میں کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے ہیلپ میں انگلی ڈال کر طے کر دی تو وہ جانتا تھا ہی نہیں ایسے ہی اس نے کر کرا دیا اور تو وہ کہہ کر دی تو وہ زمانہ تو وہ زمانہ تھا اب سے چودہ سو سال پہلے کا اب تو کتنے لوگ ایسے کر رہے ہیں کچھ نہیں جانتا کسی تاگے پر گہرے لگا دیں کسی کی بیری میں باندھ दिया کسی کے دروازے پر ڈال دیا کسی کے دروازے پر مسور کی دال ڈال دی کسی کے سامنے آٹے کا پیڑا ڈال دیا کسی کے گھر میں پھینک دیا بس یہ سمجھ دیں کہ ہو کیا کچھ یہ اللہ کی نافرمانی پر عذاب ہے پہدا تو آداب دلایا مصنوعی کالے والوں سے جانتے نہیں ایسے کر کے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اور پٹائی لگوانے کے لیے کسی عامل کے پاس بھیج دیا عامل کے پاس گیا تو اس نے جو قمیض سونگی یا رمال سونگا یا اس کی بنیان سونگی وہ بنیا سونگتے سونگتے ان کے اپنے دماغ خراب ہوئے ہوتے ہیں اتنی بدبو سونگتے سونگتے وہ پھر اس کو بتا دیا کہ تجھ پر کسی نے سفلی کیا ہے تج پر اتنے جن ہیں تجھ پر اتنے ہیں تجھ پر اتنے ہیں عورتوں کو بتاتے ہیں کہ تجھ پر جنات عاشق ہوئے ہوئے ہیں اس لیے تجھے شادی نہیں کرنے دیتے عورتیں یہ بھی کہتی ہیں نا کہ شادی نہیں ہو رہی ہے جا کر اپنے حالات جو بتاتی ہیں تو یہ عامی لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ان کی وہ جو بات کرتے ہیں مرد یا عورت اپنے حالات بتاتے ہیں تو یہ ان کی نفسیاتی چیزیں معلوم کر کے پھر انہیں کے مطابق اپنے چکر چلاتے ہیں بتا دیا کہ اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو کہتے ہیں تو اس پر جنات عاشق ہیں وہ کبھی بھی تجھے شادی نہیں کرنے دیں گے اس لڑکے شادی کر لی تو گئے کئی شعر ہو گئے ایک وہ جن خود بنا ہو ہوگا پھر کوئی دوسرا شوہر ہو جائے گا اس کو وہ جنات برداشت نہیں کرتے تو یہ فلیتا جلاؤ یہ جلاؤ یہ جلاؤ وہ ان کے دھویں سونگ سونگ کر دماغ اور خراب ہوتے کتنے <تصفح> عذاب ہو گئے عذاب گنتے جائیں نافرمانیوں پر اللہ تعالی نافرمانیوں کا عذاب کیسے کیسے عجیب عجیب عذاب دیتے پہلے تو کسی سے آٹے کا پیڑا پھینکوایا اس سے ڈرتا ہے دوسرا آزاد کسی عامل کے پاس بھیجوایا پھر عامل نے ڈرایا یہ ڈرنا خود آزاد عامل کو پیسے بھی دیے کئی عامل کئی کے ہزار ہزار روپے لیتے ہیں پھر یہ ایک مستقل عذاب پھر عامل نے جو بتیاں بنا کر کے دے دی ہیں کہ یہ فلیتا ہے اس کو جلاؤ اور سونگو تو دھواں جو اندر لے جا رہا ہے دماغ میں اور پیٹ میں دل پر اتر رہا ہے سارا کچھ اندر سے کالا ہو رہا ہے اس میں کھانس بھی رہا ہوگا دھواں جب اندر جاتا کھینک کھینک بھی کر رہا ہے اور ناک سے پانی بہ رہا ہے یہ مستقل تھا نافرمانی اللہ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ اللہ کبھی اس کو دنیا میں سکون میں نہیں رہنے دے گا جیسے میں نے ابھی آیت پڑھی امن اور جو شخص بھی میری نافرمانی کرے گا جو بھی کرے گا فإن اس کا جو فیصلہ سنانے والا ہوں اس کے بارے میں یقین کر لیں کہ اس میں کوئی شک و شبھا نہیں یقینی فیصلہ سنانے والوں ہوں یقینی اللہ تعالی فرما رہے ہیں یقینی فیصلہ سنیے یقینی اللہ تو ایسے ہی فرما دے تو اس کے اس پر اگر کسی کو یقین میں ذرا برابر بال برابر شک کو شوبھا ہوا تو کافر ہو گیا اللہ کی بات میں کوئی شوبھا ہو سکتا ہے مگر یہ بندہ بندہ بن جائے بندہ بن جائے بندہ بن جائے, بندہ بن جائے یہ سدھرتا نہیں کسی نہ کسی طریقے سے عذاب سے بچ جائے اس لیے اللہ تعالی جو فیصلے سناتے ہیں تو ان پر یقینی یقینی کہیں کہیں تو قسمیں بھی اٹھاتے ہیں قسم اٹھا کر ارے اب تو سمجھ لو میں اللہ ہو کر تمہاری خاطر قسم اٹھا رہا ہوں تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ کسمیں اٹھاؤ ان لہو ان لہو میں بلا شک و شبہ ہمارا اس کے لیے فیصلہ یہ ہوگا جو ہماری نافرمانی کرے گا اس کے لیے ہمارا فیصلہ پتہ بلا شک کو شبہ یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں اس پر اس کی زندگی تنگ رکھیں گے پریشان رکھیں گے اس کو پریشان سکون تو اس کے دل کے قریب بھی نہیں آنے دوں گا وہ خا ٹی وی دیکھ دیکھ کر دل بہلائے خا سینما دیکھ دیکھ کر دل بہلائے خا وہ گا گا کر یا گانے سن سن کر دل بہلائے خا علوں کی بتیاں سونگ سونگ کر کچھ سکون حاصل کرنا چاہے خا ڈاکٹر و طبیب دنیا بھر کے چھان ڈالے طویز اور گنڈے کتنے بھی کر لے کرا لے وظیفے جتنے چاہے پڑھ لے چاہے تو نہر کے اندر کھڑے ہو کر وظیفے پڑے ایسے وظیفے بھی ہیں کہتے ہیں نہر کے اندر جا کر پڑھو جو چاہو کر لو جو چاہو کر لو ہم اس کی زندگی اس پر تنگ رکھیں گے تنگ معیشت اس میں خود تنگی پڑی ہوئی ہے لن تنقیر لکلیل ونک کی معنی تنگ پھر ونک میں تنقیر وہ پھر تقلیل کے لیے بلا شک و شبہ اس کی زندگی اس پر تنگ تنگ تنگ رکھیں گے تین بار اللہ کہہ رہا ہے اس کی زندگی تنگ رکھیں گے یہ تو دنیا میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ نہ شروع ہو یامر قیامت آما قیامت میں جب اس کا حشر ہوگا تو اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے اندھا تو وہ کہے گا بجلی میں حشور تین آما وہ کہے گا کہ یا اللہ تو لی مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا دنیا میں تو میں دیکھتا تھا تو اب اندھا کر کے کیوں اٹھایا اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ تیرے پاس میری آیتیں آئیں میرے احکام آئے تو ان سے اندھا ہو گیا تھا میرے احکام سے اندھا ہو گیا تو دنیا میں میرے احکام سے اندھا رہا اس لیے اس کی سزا دنیا میں تو تجھے سزا دیتا رہا مختلف عذاب اب آخرت میں پہلا عذاب حشر میں یہ ہے کہ تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے اور آگے دیکھیے آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ آگے میز جیسے آئے کہ کچھ نہ پوچھو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا یہ تو ابھی شروع ہے آخرت کے عذاب کی ابتداء ہے دنیا میں تو پستے رہے پستے رہے پستے رہے مرنے پر جان نہیں چھوٹی اور بڑے پاپ ایک بات پر پھر بار بار تنبیہ کرنا پڑتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں تو ایک مثال تازہ ایک مولوی بھی بہت متبرع بہت متقی بہت پرہیزگار بڑے تقوی والے وہ مسجد میں آ کر کوئی آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کی طرف کو ایسے کر کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں پھر وہ بھی ادھر متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں دیکھ رہا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں اسرا مالے کو ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اسرا ماحول وہ بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہے پھر پوچھتے ہیں خیریت ہے وہ کہتے ہیں ہاں آپ بھی خیریت سے ہیں پھر دو تین خیریتیں وہ بھی مبادلہ کی خیریت وہ بھی پوچھے گا پھر چلیے اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں اس مولوی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ کر سلام کہنا گناہ ہے مسجد میں سلام کہنا ناجائز ہے اس لیے کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں وہ تو ذکر اللہ میں مشغول ہوں گے جو لوگ ذکر اللہ میں مشغول ہیں ان کو سلام کہنا گناہ ہے گناہ کبیرہ سخت گنا ہے ویسے ہی مسجد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ متوجہ ہو کر بیٹھا ہوا ہے صف میں بیٹھا ہے متوجہ قبلہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو یقین ہے کہ اس میں مشغول ہوگا تو اس کو آ کر صرف یہی نہیں کہ سلام کہا اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا زیارت کی پھر اس نے اس کی زیارت کی پھر ہاتھ بڑھائے پھر مسافہ کیا السلام علیکم خیریت ہے اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا تار توڑا اپنے ساتھ جوڑا اس سے بڑا مجرم کون ہوگا اس کا تار اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا اس کو کاٹ کر اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے بڑا نالا خود کو اللہ سے بڑا سمجھ رہا ہے کتنا ہے تو وہ پھر یہ بھی تعجب کی بات ہے اس مولوی صاحب کا تعلق دار لفتار سے ہے دار لفتہ میں بھی ایسے مولوی ہیں تو اور دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہوگا کتنی بڑی بڑی کوتاحیاں کتنے بڑے بڑے گناہوں میں لوگ دھوت ہیں بیست ہیں مگر سمجھتے تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ ہے کچھ تصویرات پڑھ لیں کسی سے مرید ہو گئے اور کچھ کھٹ پٹ کر لی تصویر پر اور سوٹ بس بڑھ گئے سب کچھ ایک شخص نے لکھا میں ایک ایک قصہ کئی کئی بار بتاتا ہوں غالباً بعض قصے تو ایسے ہیں کہ مہینے میں دو مہینے میں لوٹاتا ہی رہتا ہوں لوٹاتا ہی رہتا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں بھول جاتا ہوں نشان نہیں ہے ایسا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بتایا ہے آپ لوگوں کو میں بوجھ کر کرتا ہوں اس لیے کہ بعض دفعہ تو لوگ نئے ہوتے ہیں اور بعض ایسے کہ ایک بار پستہ بتانا کافی نہیں ہوتا ہے. پمپ لگاؤ پمپ پ لگاؤ پ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ شاید کہ اتر جائے کبھی کسی دل میں میری بات اس مثر کے ساتھ کبھی کا لفظ میں نے بڑھا دیا ہے وزن بنے نہ بنے وہ مطلب میں وزن زیادہ آ گیا. شاید کے اتر جائے کسی دل میں میری بات شاید کے اتر جائے تیرے دل, دل میں میری بات شاید کے اتر جائے کبھی دل میں میری بات شاید کے اتر جائے کبھی کسی دل میں میری بات یہ ہوگی تعمیم عالت تعمیم عالت تعمیم عالت تعمیم کسی نہ کسی دل میں کبھی نہ کبھی شاید کوئی تھوڑی سی بات اتر جائے اور اس کو ہدایت ہو جائے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو کس سے بتاتا رہتا ہوں کہ پشاور سے خط آیا پشاور سے یا اسی جانب سے صبح سرحد سے کہیں سے خط پایا اس میں یہ لکھا کہ میں نے تبریر میں بہت چلے لگائے ہیں بہت بہت مدت لگائی بیرون ملک بھی جو بیرون ملک چلّا لگا لے اور پیدل وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس وہ نوراج کی اعلی سطح پر پہنچ گیا ایک بات کہ بیرون ملک اور پھر پیادا جماعت میں پھر سال تین چیزیں ایک سال پیادہ جماعت میں ملک سے باہر کتنا بڑا کام کیا انہوں نے لکھا کہ میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں رہی کوئی خراب مگر یہاں کوئی شخص ایسا ہے جو دار دار الفتاح سے تعلق رکھتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ دیور سے پردہ فرد ہے یہ خبر سن کر ان نے لکھا کہ مجھے تو اتنا اتنا خوف و اتنا ڈر لگا کہ کچھ نہ پوچھیے میں بہت ڈر در اور ڈرنا چاہیے بھی کہ جو آدمی خود کو ولی اللہ سمجھتا ہو ولی اللہ کے الفاظ تو ان کے نہیں تھے وہ تو میں کہہ رہا ہوں ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اندر کوئی خرابی نہیں لپٹے لپٹائے جنت میں کوئی خرابی نہیں دارالافتاح سے تعلق رکھنے والے کسی نے بتا دیا کہ دیور سے پردہ فرد ہے کہتے ہیں کہ بہت ڈر دل میں کچھ تھی نا فکر تھی کچھ اگر دل کالا ہوتا تو کیوں ڈرتا کچھ فکر تھی بھاگا بھاگا گیا مول صاحب کے پاس ان سے پوچھا کہ وہ مولانا یہ میں نے سنی ہے عجیب بات کہ عجیب بات ارے وہ کبھی قرآن میں ہے حدیث میں ہے فقہ میں ہے مسلمات ہے دین میں سے جس کا انکار کرنا کفر شریف وہ مسئلہ اس کو لگا بڑا عجیب کہ بڑی عجیب بات مولوی صاحب بڑی عجیب بات مولانا صاحب عجیب بات میں نے سنی کہ دیور سے پردہ فرض ہے مولانا صاحب نے کہہ دیا ہاں فرض تو ہے پھر پریشان ہو کر مجھے خط لکھا کہ دیکھیے ایسے ایسے وہ تو ہو گیا اور تاب کی ہوگی تو کتنی باتیں ایسی ہے گناہ سارے گناہ کرتے رہتے ہیں سمجھتے یہ ہیں کہ بنے ہوئے ہیں اولیا اللہ تو آٹھ بغاوتیں آٹھ گناہ اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے اتنے بڑے کہ اللہ کی بغاوت ہے بغاوت بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کیا جا سکتا ہے بغاوت کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا بغاوتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ بغاوت کو کبھی معاف نہیں کروں گا جیسے داڑھی منڈانا کٹانا اور وغیرہ وغیرہ وہ ابھی وقت تو ختم ہو گیا کتاب گھر باہر ہے اس سے پرچا لے لیں اس میں آٹھ بغاوتیں بتائی ہیں وہ پرچہ لے کر آج تو اسی کو پڑھیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا وہ پرچہ تو بڑا ہے اس میں لکھے ہوئے گناہ سنیے نمبر ایک داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا کٹانا یا منڈانا نمبر دو عورتوں کا شرل پردہ نہ کرنا نمبر تین شو, نمبر تین